بائیس ون سیون زیرو ڈبل ٹو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر دس مرتبہ صبح دس مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی تو ٹین ٹائمز مارننگ میں اور ٹین ٹائمز ایوننگ میں اگر ہم درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد و دار بھی ہوتی اور قبروں میں اللہ کی پناہ بدبو بھی ہوتی ہے قبروں کے اندر جنتی کفن بھی ہوتے ہیں اور جہنم کی آگ کے کفن بھی ہوتے ہیں نیانی کا قبرستان مرکز لولیا لاہور وہاں کے گورکن کا ایک انٹرویو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا وہ انہوں نے بتایا کہ بعض قبروں سے ہمیں تپش محسوس ہوتی ہے سیک محسوس ہوتا ہے اور بعض قبروں قبر کی <سؤال> محسوس ہوتی یہ خوشبو کس چیز کی ہوتی ہے یہ محک کیسے پیدا ہوتی ہے بڑی توجہ کے ساتھ سنیے میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو کے صحابی رسول ہیں ان کی موت پر ارشاد فرمایا کہ ان کی موت سے عرش الہی ہل گیا ان کے جنازے میں ستر ہزار ملائکہ کا ہر مشک کی خوشبو آنے لگی اللہ یاد رکھیے ہر صحابی جنتی قطعی جنتی ہے اللہ تعالی نے ان سے بخشش کا وعدہ فرمایا ہے اور حضرت سیدنا سعد بن محاف رضی اللہ تعالی انہو یہ بھی بہت پیارے صاحب جو قبر کھودنے والوں میں سے تھے ان میں سے کسی نے کہا ہم جیسے جیسے مٹی نکالتے خوشبو پھیلتی جاتی یہاں تک کہ ہم نے پوری قبر تیار کی حضرت سیدنا شریح بیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی انہوں کی قبر سے ایک مٹھی مٹی لے گیا بعد میں اس نے دیکھا تو وہ مٹی مشک بن چکی تھی اللہ والوں کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہمارا کیا بنے گا کاش ہم جنت البقی میں دو گز زمین پانے میں کامیاب ہو جائیں مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی جب خواہ اڑے میری مدینے کی ہوا ہو کاش جب خونے خا... کی موت نصیب فرمائے حافظ الحدیث حضرت ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں دو سو سنہ ہجری ٹو سیون سکس ہجری میں سیلاب کی وجہ سے فلڈ کی وجہ سے سار کو کھل گئے ایک ہال ان میں ساروں مردوں کے جسم بالکل صحیح سلامت رحمان اللہ اور ان کے کفنوں سے خوشا رہی تھی ان میں ایک نوجوان تھا جس کے سر پر گھنے بال تھے ہوٹ تر تھے جیسے ابھی پانی پیا ہو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا اور ان کے پہلوں میں تلوار کا نشان تھا ایک شخص نے بال لینا چاہے تو بال مضبوط تھے جیسے زندہ انسان کے ہوتے تو اللہ کے نیک بندوں کے کفن بھی سلامت رہتے ہیں دہن میلا نہیں ہوتا بد میلا نہیں ہوتا غلامان غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی قبروں سے خوشبویں آتی حضرت سینا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سینا عبداللہ بن غالب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے انہیں دفن کیا گیا تو قبر سے مشک کی خوشبو آنے لگی انہیں ان کے ایک بھائی نے خام میں دیکھا پوچھا اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہا اچھا سلوک کیا پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا مرنے کے بعد آپ کہاں گئے کہا جنت میں اچک کے سبب سے آپ کو جنت ملی تو حضرت سعیدہ عبداللہ بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا یقین کامل کی وجہ سے تحجد کی پابندی کی وجہ سے سخت گرمیوں کے روزوں میں پیاس کی شدت برداشت کرنے کی وجہ سے بھائی نے پوچھا کہ آپ یہ تو بتائیے کہ آپ کی قبر تو فرمایا یہ خوشبو تلاور قور کی ہے یہ خوشبو نفل روزوں کی ہے سبحان اللہ اللہ, اللہ والوں کی قبروں سے خوشبو آتی ہے اور خوشبو کس چیز کی ہوتی ہے یہ حضرت فرما رہے ہیں تلاوت قرآن کی خوشبو نفل روزوں کی خوشبو اللہ نہ کرے کہ ہم سوشل میڈیا کے چکر میں پڑے رہیں اور اس کا غلط صلط استعمال کرتے رہیں اور اس کی نحوس کی وجہ سے گناہ برا استعمال کریں گے تو نحوس ہی ہوگی برکت تھوڑی ہوگی اس کی نحوست کی بنا پر ہماری قبر سے بدبور تھے اللہ نہ کرے قرآن پڑھیں قرآن سے محبت کریں قرآن سے محبت کریں روز کھولیں اس کو دیکھنا بھی ثواب کھولنا بھی ثواب پڑھنا بھی ثواب عمل کریں گے تو دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا تو قرآن قرآن کی تلاوت قبر میں خوشبو کا باعث بنے گی کوئی ایئر فریشنر تھوڑی وہاں چھڑک دیں گے آپ اسپرے کر دیں گے وہاں کوئی اطر لگا لیں گے وہاں کون اتر لگائے گا وہاں خوشبو ہوگی نیکیوں کی تلاوت قرآن کی خوشبو ہوگی قبر کے اندر خوشبو ہوگی نفل روزوں کی قبر کے اندر اچھے اعمال کی خوشبو ہوگی اچھے امال کی روشنی ہوگی تو یہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جنت میں اللہ نے داخل کیا مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں جنت میں داخل کی جاتی ہیں. شہیدوں کی روحیں بھی روایات ہیں کہ جنت میں داخل کیے جاتی ہیں اور دیکھیں کیا سبب بتایا یقین کامل تحجد کی نماز عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد چاہے ایک منٹ بیس ہو جائیں اور پھر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ دو نفل پڑھ لیں لے جی آپ نے تحجد پڑھ لی اتنی سی بات ہے اور سبحان اللہ تحجد کی نماز قبر کے اندھیرے کو دور کرتی ہے تحجد کی نماز بلا حساب جنت میں داخلے کا سبب ہے اور سبحان اللہ تلاوت قرآن قبر میں خوشبو کرے گی نفل روزے قبر میں خوشبو کریں گے نفل روزے کون سے اس کے علاوہ پیر کا روزہ رکھنا سننا جمعرات کا روزہ رکھنا سننا تھے چاند کی تیرہ چودہ پندرہ اسلامی تاریخیں مدنی تاریخیں جو ہیں تیرہ چودہ پندرہ ان کو کہتے ہیں ایا دیز کے روزے یہ تین روزے رکھنا سننا تھے نفل روزے رکھے اللہ میں نسل کی قبر سے حضرت عبداللہ بن غالب قبر سے خوشبو آ رہی تھی کس چیز کی تلاوت قرآن کی نفل روزوں کی ایک اور بزرگ کا واقعہ ہے کہ کسی وہ جنگ میں شامل تھے جہاد میں تھے اور پھر بھی روزہ رکھا ہوا تھا سخت گرمی دشمن سے جنگ ہو رہی ہے پھر بھی روزہ اللہ اکبر اور پانی منگوایا اپنے سر پر ڈالا اور دشمن کی طرف بڑھے اور آپ بڑھتے بڑھتے کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جب آپ کو قبر میں دفن کیا گیا تو آپ کی مبارک قبر سے خوشبو آنے لگی سبحان اللہ اور لوگ قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے کپڑوں پر لگانے لگے جیسے اتر لگاتے سبحان اللہ اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان پر رحمت ہو ان کے صدقے کے ہماری بے حصہ بخشیش ہو دنیا کے دھوکے سے ہم بچ جائیں اور آخرت جو فور ایور ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر کوئی لاکھ سال کروڑ سال ارب سال کہیں تو بھی غلط ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی کچھ تیاری کر لیں کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا نہ بیلی ہو سکے بھائی نہ بیٹا باپ تے مائی تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے ایمان نے کام آنا ہے نمازوں نے کام آنا ہے حج نے کام آنا ہے سکاط نے کام آنا ہے ماں کی خدمت نے کام آنا ہے قرآن نے کام آنا ہے درود پاک نے کام آنا ہے نبی کی رشمت نے کام آنا ہے نبی کی شفاعت نے کام آنا ہے درد پاک نے کام آنا ہے صدقہ و خیرات نے کام آنا ہے تو کیوں پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے نیک عمل نے گردی کام نہیں آئے گی سوشل میڈیا کا مس یوز یہ کام میں نہیں آئے گا آوارہ دوست کام نہیں آئیں گے یہ شرابی دوست کام نہیں آئیں گے یہ ویلنٹائن ڈے منانے والے دوست آوارہ گردی کرنے والے دوست یہ کام نہیں آئیں گے عمل نے کام آنا ہے اللہ میں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ وسلم